شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں کہ اے اہل مکہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو اس سے وہی پھرتا ہے جو خدا کی طرف سے پھیرا جائے اٹکل دوڑانے والے ہوں جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا. اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں ایش کر رہے ہوں گے اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا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 کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے اور ان کو ایک دانش لڑکے کی بشارت بھی سنائی تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئی اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی کہ اے ہے ایک تو بڑھیا اور دوسرے بانج انہوں نے کہا ہاں تمہارے پروردیگار نے یوں ہی فرمایا ہے وہ بے شک صاحب حکمت اور خبردار ہے ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں تمہارا مدعا کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم گناہ کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر گھنگر برسائیں جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی